السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفتہو قولی پیج نکالی 169 قیامت کی خاص سلامتیں ہیں سیدنا حضیفہ بن اسد غفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے آپ نے دریافت کیا کہ تم کیا گفتگو کر رہے تھے ہم نے جواب دیا قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے دس علامات نہ دیکھ لو چنانچہ آپ نے ذکر فرمایا دھواں تجال دعبت الارض سورج کا مغرب سے طلوع ہونا عیسا نے مریم کا نزول یاجوج اور ماجوج کا ظہور اور تین مرتبہ زمین کے دھنسائے جانے کا ذکر فرمایا ان میں سے ایک مشرق اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرت العرب میں ہوگا اور ان سب کے آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی جانب دھکیلے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ترتیب بتائی ہے وہ کیا ہے پہلے کیا ہے دھواں پھر دجال پھر دابت الرد پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور ابن مریم کو نزول اور پھر یاجوج ماجوج آخر میں اور اس کے بعد تین مرتبہ زمین کا دنسنا اور پھر آخر میں سب سے آگ ایک اور روایت میں ہے کہ آگ ادن کے آخری کنارے سے نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف دھکیل کر لے جائے گی ایک اور روایت میں دسویں علامت کے طور پر آندھی کا ذکر ہے جو لوگوں کو سمندر میں گرا دے گی یعنی ہوا جو لوگوں کو سمندر میں گرا دے گی صحیح مسلم تو پہلی علامت جو آپ نے ذکر کی وہ کیا ہے دھواں قرب قیامت کی ایک عظیم نشانی ہے قرآن مجید میں ہے فرطقی مبین الدخان دس آپ منتظر رہیے جس دن آسمان پر ایک ظاہری دھواں نمودار ہوگا مفسرین نے اسایت کا سبب نزول یہ بتایا ہے کہ اہل مکہ کی مسلسل مخالفت سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی قہد کا عذاب نازل ہوا اہل مکہ ہڈیاں کھالے اور مردار تک کھانے پر مجبور ہو گئے آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے دھواں سا نظر آتا یعنی ویژن بھی کلیئر نہیں رہا اور جب بارش نہیں ہوتی تو ہر طرف گرد و غبار سا ہو جاتا ہے تو وہ بھی دھوکی کی طرح نظر آتا ہے بعض مفسرین نے اسے قرب قیامت کی نشانی بھی بتایا یعنی ایک تو آپ کے دور میں ہو گیا اور بعض نے اس سے مراد فر تقیبیوں بدخان مبین سے مراد قیامت کے قریب کی نشانی لی ہے جیسا کہ آپ نے حدیث میں فرمایا کہ اس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گے اور مومن بہت کم پہلی اور دوسری تفسیر سے متعلق علماء مفسرین کی آرا درج ذیل ہیں یعنی ان میں دونوں میں پھر کس طرح موافقت پیدا کی جائے ابن مسعود کا فرمانا ہے کہ نشانی ظاہر ہو کر ختم بھی ہو گئی جو قریش نے قحط کے دوران بھوک اور پیاس کی وجہ سے دھوئیں کی شکل میں آسمان میں دیکھی ابن کثیر فرماتے ہیں ابھی یہ نشانی واقع نہیں ہوئی بلکہ یہ قرب قیامت پر واقع ہوگی امام شوکانی فرماتے ہیں دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں اس کی شان نزول کے اعتبار سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے جو صحیح سرحد سے ثابت ہے تاہم علامات قیامت میں بھی اس کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے اس لیے وہ بھی اس کے منافی نہیں اس وقت بھی اس کا ظہور ہوگا یعنی آپ بعض صورتوں یا بعض آیتوں کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ ان کے نشان نزول میں فرق ہوتا ہے بعض کہتے ہیں اس موقع کے مناسب سے نازل ہی بعض کہتے ہیں اس طرح تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آیت یا ایک صورت جو ہوتی ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ بھی یعنی ایک طرح سے نازل ہوتی ہے یا اس کا ریمائنڈر دیا جاتا ہے تو اسی طرح قیامت کی نشانی جو ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک ہی مرتبہ ہو ایک سے زیادہ مرتبہ بھی ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان اور کوئی چیز نہیں تو گویا قیامت کی نشانیاں آپ کے دور سے ہی شروع ہو گئی اور آپ کے زمانے میں یہ قحط کی شکل میں اور آسمان پر جو دھواں تھا اور اس کے بعد آخری زمانے میں دوبارہ بھی ہو سکتی دوسری نشانی ہے دجال ہم اسی ترتیب سے چلیں گے ون دجال کے ظہور کے مطلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی زمین سے خروج کرے گا جس کا نام ہوگا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نکلے گا اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس کا داخلہ ممنوع ہوگا وہ مدینہ منورہ کے قریب شور زیادہ جگہ پر اترے گا یعنی بیرونی علاقے میں سیدنا ابو ہرارا بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال مشرق کی جانب سے خروج کرے گا اس کی منزل مقصود مدینہ منورہ ہوگی وہ اہد پہاڑ کے پیچھے اترے گا تو فرشتے اس کے چہرے کو شام کی جانب پھیر دیں گے وہاں وہ تباہ ہوگا یعنی شام کی طرف سیدنا ابو بکر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں دجال کا خوف نہیں ہوگا ان دنوں مدینہ منورہ کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو محافظ فرشتے ہوں گے دجال کی پہچان سیدنا انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو خبردار اس میں کچھ شک نہیں یعنی جو پچھلے پیغمبروں نے کہا وہ بالکل درست تھا کہ دجال کانا ہے جبکہ تمہارا پروردیگار کانا نہیں کیونکہ دجال اپنے آپ کو خدا کے طور پہ پیش کرے گا تو کہا جو اصل رب ہے پرور ہے وہ ایسا نہیں دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کا پا را لکھا ہوگا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے سیدنا حضافہ بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا دجال جب نکلے گا تو اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ جلانے والی آگ ہوگی اور جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا تم میں سے جو شخص اس کو پائے تو وہ اس کی آگ میں گر پڑے اور وہ ٹھنڈا عمدہ پانی ہوگا یعنی اسے گھبرائے نہیں کیونکہ اس کا فتنا بہت بڑا ہے اوباد بن سامد بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بتایا لیکن میں نے محسوس کیا کہ تم اسے سمجھ نہیں سکے اس میں کچھ شک نہیں کہ مسیح دجال پستا قد ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان ہوگا یعنی انسانی شکل میں ہوگا کیونکہ بعض لوگوں نے ٹیلی ویژن کو دجال قرار دے دیے کسی نے کسی اور چیز کو اور پھر اس سے دجالی فتنوں کا ایک لمبا چوڑا سلسلہ شروع کر دیا لیکن ان تمام نشانیوں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ جیسا کہا گیا ہے اس کو ویسا ہی سمجھنا ایمان کا حصہ ہے اس میں منمانی تابیلیں نہیں کرنی چاہییں اس میں کچھ شک نہیں کہ مسیح دجال پستا قد ہے چلتے ہوئے اس کے دونوں قدموں کے درمیان آگے سے تھوڑا فاصلہ اور ایڑیوں کی جانب سے فاصلہ زیادہ ہوگا بعض لوگ چلتے نا تو یوں پاؤں کھول کے چلتے ہیں کہ جس سے پنجے جو ہیں ان کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اور ایڈیوں کا کم یعنی جب چلے گا تو آگے کے حصے فاصلہ کم نظر آئے گا اور پیچھے زیادہ ہوگا وہ کہنا ہوگا اس کی آنکھ جسم کے ساتھ برابر ہوگی یعنی ایک آنکھ نہ ابری ہوئی اور نہ دھسی ہوئی اگر تم پر معاملہ پیچیدہ ہو جائے تو سمجھ لو کہ تمہارا پروردگار کہنا نہیں یعنی اگر کسی کو شک پڑے اور دجال ایسے ایسے کرتب دکھائے کہ جس سے کسی کو یہ یقین ہو چلے کہ شاید یہی رب ہے تو کبھی اس شک میں مبتلا بھی نہ ہونا کیوںکہ تمہارا پروردگار کا آنا نہیں تم اس کی شکل سے اس کو پہچان لو فتنہ دجال کے بارے میں ام مشرہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ دجال کے فتنے سے بھاگیں گے یہاں تک کہ پہاڑوں میں پناہ لیں گے ام مشرہ کہتی ہے میں نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں عرب کہاں ہوں گے آپ نے فرمایا وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے صحیح مسلم کی روایت ہے دجال کے پیروکاروں کے بارے میں آپ نے فرمایا اصفہان کے 70 ہزار یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے انہوں نے تیلاسان کپڑے کا نام کا لباس پہن رکھا ہوگا یعنی تلاسان پہن رکھا ہوگا ایک لباس کا نام ہے پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور پھر وہ دجال کا مقابلہ کریں گے یہاں میں ان چند باتیں اور آپ سے دجال سے متعلق کروں گی اس کے بارے میں جاننا اور اس کو اسی طرح ماننا ضروری ہے جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے وہی کے ذریعے کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی علم کا سورس نہیں ہے اور ایسے معاملات میں ضن و قیاس سے بھی کام نہیں لینا چاہیے اپنے امیجنیشن سے دجال نہیں بنانا چاہیے جو وہ ہے وہی وہ ہے اور اس کو کہاں سے جاننا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے درمیانی وقفے میں دجال سے زیادہ کوئی بڑا واقعہ پیش نہیں آیا کوئی چیز کوئی فتنہ کوئی مصیبت کوئی آفت اس سے بڑی نہیں زمین والوں کے لیے اسی لیے ہمیں ہر نماز کے بعد دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے دعا سکھائی گئی ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے مسند احمد کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو ڈرایا تھا اور ان کے بعد بھی تمام انبیاء ڈراتے رہے تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وقت کا تعین نہیں کیا گیا کہ فلاں حصے میں آئے گا اگر نوح علیہ السلام نے ڈرایا اپنی قوم کو اور باقی انبیاء بھی ڈراتے رہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے تو ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ایسا بڑا فتنہ ہے کہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دجال کو اس سے بھی زیادہ جاننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ بات دجال سے بھی زیادہ جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کے ساتھ بہتی ہوئی دو نہرے ہوں گی جن میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی یعنی لکوڈ کی شکل میں اس کی یہ دونوں نشانیاں ہوگی ایک سفید پانی کی اور دوسری آگ کی اب بظاہر دیکھنے میں جو آگ ہوگی وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا اور جو پانی ہوگا وہ دراصل آگ ہوگی ازواج متحرات کا دجال سے ڈرنا حضرت عائشہ سے ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی آپ نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دجال کا خیال آ گیا اور رونے لگی آپ نے فرمایا اگر دجال میری زندگی میں نکل آیا تو میں تمہاری اس سے کفایت کروں گا تمہیں فکر کی ضرورت نہیں اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھو کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے یعنی دجال کو کہاں سے پہچانا جائے گا اس کی ظاہری شکل سے اور وہ کیا ہوگی اس کی آنکھ کانی آنکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام سلمہ سے روایت ہے کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے دجال کو یاد کیا تو مجھے نیند ہی نہ آئی ہم میں سے کبھی کو رویا اور کبھی اس کی نیند خراب ہوئی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے یعنی ایمان دیکھیں کس درجے کا ہے نا کہ اگر انہوں نے خبردار کیا ہے تو اتنا یقین ہے کہ پتہ نہیں کس وقت یہ آفت سامنے آ جائے اور اس میں بھی ڈرنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایمان کا دشمن ہوگا اور اگر ایمان ہی چلا جائے تو باقی انسان کے پاس کیا بچتا ہے صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس طرح پریشان مت ہو اگر اس نے میری زندگی میں خروج کیا تو اللہ میرے سبب سے تم کو اس سے کفایت کرے گا یعنی میری وجہ سے تم محفوظ رہو گے انشاءاللہ اور اگر اس نے میری وفات کے بعد خروج کیا تو اللہ نیک لوگوں کے سبب سے نیک لوگوں کے سبب سے یعنی جو اس دور میں ہوں گے تمہاری کفایت کرے گا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دجال آئے گا اس دور میں ابھی نیک لوگ بھی موجود ہوں گے پھر فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں اس سے ڈراتا ہوں یقیناً وہ کانا ہے اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے وہ زمین میں چلے گا اور زمین و آسمان تو اللہ کی ملکیت ہے خبردار رہو دجال کی آن پھولے ہوئے انگور کی طرح ہے یعنی ایک انگور ہوتا ہے جو صحیح سلامت ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو ذرا خراب سا ہو جاتا ہے نا ذرا سا پھول سا جاتا ہے یعنی بالکل پلین اور ہموار نہیں ہوگا وہ آنکھ جو دکھ رہی ہوگی اس کی شکل جو ہے وہ ہوگی برابر لیکن پولی پھلی نظر آئے گی اب دیکھیں کہ کبھی آپ نے کسی کی خراب آنکھ دیکھی ہے وہ عام آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل انٹیکٹ ہوتی ہیں اپنے جگہ پر ہوتی ہیں لیکن جو پولی بھی ہوتی ہے وہ ایسے جیسے پچکی پچکی سی د کے آنے کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا ابھی کی پوائنٹس یاد رکھنے آپ نے احادیش تو یاد نہ بھی رہے تو بھی یہ جو مین مین پوائنٹس ہے یہ آپ لکھ لیں اور ان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ اس کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی آدمی کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل کیا تو وہ بھی فائدہ نہ دے سورج کا مغرب سے نکلنا دجال کا نکلنا دابت الارض کا نکلنا یعنی اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ جن کو پہچاننے میں کچھ مشکل نہیں ہوگی اور اس کے بعد پھر انسان ڈر کے کہے کہ اب میں اچھا بنتا ہوں تو پھر فائدہ نہ ہوگا ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا سیکھنے کی بات ہے ان احادیث میں جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں کتاب سے اور اس سے دیکھیے اکثر ہم اپنے امال کو ٹالتے رہتے ہیں نا اچھا آپ کر لیں گے پھر کر لیں گے کبھی کر لیں گے اگلے سال کر لیں گے پھر کیا ہوا چونکہ ہماری इसलिए دنیا ہوتی ہے اس لیے ہم دنیا भागते چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اور اس کی مثال کیا ہے جیسے होता جیسے انسان کا اپنا سایہ ہوتا ہے نا تو तो کے پیچھے آپ بھاگتے رہے تو آپ کبھی بھی اس کو پکڑ نہیں سکتے تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ان کے پیچھے ساری زندگی بھی بھاگ بھاگ کے تھک جائیں تو آپ پوری طرح آرزیں اور تمنایں اور خواہشات ہیں ان سب کو پا نہیں سکتے اس لیے کبھی بھی نیک کاموں میں دیر نہیں لگانی چاہیے جو موقع ہاتھ آئے جو کرنے کا موقع ملے سستی کے مارے اسے ڈلے نہ کریں کہ کل کر لیں گے کوئی پتہ نہیں سویرے آپ اٹھے تو کچھ اور ہی فتنہ سامنے آئے وہ اور اگر وہ سامنے آگیا فتنہ تو پھر توبہ کرنا اور نیک عمل کرنا فائدہ نہ دے گا سمجھ آ رہی کہ حضرت عائشہ کیوں رو رہی تھی اور حضرت ام سلمہ کی نیند یوں اڑی ہوئی تھی اور ہم کیوں اتنے بے خبر سوتے ہیں وہ اپنی بات کے سچے تھے ان کا ایمان سچا تھا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بس دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے یہی بات ہے اور ہمارا ایمان ڈاواں ڈول قسم کا ہے کیا پتہ ایسا نہ ہو کیا پتہ اس کا یہ مطلب ہو کیا پتہ وہ مطلب ہو تابیلیں کرتے رہتے ہیں ایک اور بات یہ کہ عموماً دجال کے بارے میں جو قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں اور مختلف چیزوں کو دجال بنا کے دجال کی جو انٹینسٹی ہے اس فتنے کی اس کو دراصل ہم نے کم کر دیا اور طرح طرح کی باتیں اور قیا ساراہیاں اور پھر اس کے بعد کوئی خوف اور فکر ہے ہی نہیں بس ایسے ہی ہے جیسے کسی بھی نیوز کے اوپر ہم تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی دجال کے اوپر بھی تبصرے کرتے رہتے ہیں جو کرنے کا کام ہے وہ ہم نہیں کرتے جب یہ مینشن ہو گیا کہ اس کے بعد آپ کا ایمان قبول نہیں ہوگا تو اس سے کلیئر ہے کہ وہ بہت obvious نشانی ہوگی کسی yes. ہر چیز کو ہم انٹرپریٹ نہیں کر سکتے کوئی ہو سکتا ہے یہ ہو یا کچھ اور ہو yes. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دجال کا خروج ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال میری امت میں نکلے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے فی امتی. پھر صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ہر شخص کو خود دجال سے مقابلہ کرنا ہوگا ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا زیادہ خوف کرتا ہوں اگر وہ میری موجودگی میں ظاہر ہو گیا تو تمہارے بجائے میں اس کا مقابلہ کروں گا اگر میری غیر موجودگی میں ظاہر ہوا تو ہر شخص خود اس سے مقابلہ کرنے والا ہوگا اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ اور نگہوان ہوگا اب آپ کہیں گے دوسری حدیث میں تو آیا کہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ کفایت کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ نیک لوگ اس کی یاد دہانی کراتے رہیں گے ممبر و محراب سے اور مختلف جگہوں پر کہ لوگوں کو اس کے لیے ایک طرح سے تیار رکھیں لیکن ہم اس معاملے میں دوسروں پر تقیا کر کے خود بے فکر نہیں ہو سکتے ہر شخص کو ویسے بھی اپنے ایمان کی خود فکر ہونی چاہیے دجال کی دنیا میں موجودگی کا ثبوت اور اس کا اپنے خروج کا انتظار یعنی وہ کسی کا بچہ پیدا نہیں ہوگا بلکہ ہی از آلریڈی دیر اور وہ انتظار میں ہے کہ کب اس کو اللہ کا حکم ہو اور وہ نکل آئے فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلم کی حدیث ہے لمبی حدیث ہے اس لیے میں نے پہلی ریفرنس منشن کر دیا کہ آپ یہ نہ سوچے نہیں کہاں کس نے بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی شخص اونچی آواز میں بلا رہا تھا آواز دے رہا تھا ظاہر لاؤڈ سپیکر اس وقت نہیں ہوتے تھے تو جن لوگوں کی آواز اونچی ہوتی تھی جب کوئی ممکنہ خطرہ ہوتا یا کوئی ایسی بات ہوتی تو ان کو مقرر کیا جاتا تھا۔ جو کہہ رہا تھا نماز کی جماعت ہونے والی پس میں مسجد کی طرف نکلی فاطمہ کہتی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی اس حال میں کہ میں عورتوں کی اس صف میں تھی جو مردوں کی پشتوں سے ملی ہوئی تھی یعنی جہاں مردوں کی صف ختم ہو رہی تھی اس کے ساتھ والی صف میں تھی یعنی کافی آگے تھی یہ مراد ہے ان کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو مسکراتے ہوئے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو فرمایا ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھا رہے پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب دینے یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری نصرانی آدمی تھے پس وہ آئے اور اسلام پر بیت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی جو اس خبر کے موافق ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں پہلی ہی بتا چکا ہوں چناچے خبر دی ہے کہ وہ بنو لخم اور بنو جگام کے تیس آدمیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے پس نے ایک ماہ تک بحری موجیں دھکیلتی رہی یعنی مسلسل وہ موجوں کے لپیٹ میں رہے پھر وہ سمندر میں ایک جزیرہ کی طرف پہنچے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو وہاں انہیں ایک جانور ملا جو موٹے اور گھنے بالوں والا تھا بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ وہ نہ پہچان سکے تو انہوں نے کہا ترل لیے ہلاکت تو تو کون ہے اس نے کہا میں جساسا ہوں انہوں نے کہا جساسا کیا ہوتا ہے اس نے کہا اے قوم اس آدمی کی طرف گرجے میں چلو کیونکہ وہ تمہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے بس جب اس نے ایک آدمی کا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہ وہ شیتان ہی نہ ہو بس ہم جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ گرجے میں داخل ہو گئے وہاں ایک بہت بڑا انسان تھا کہ اس سے پہلے ہم نے اتنا بڑا آدمی اتنی سختی کے ساتھ بندھا ہوا کہیں نہ دیکھا تھا اس کے دونوں ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا گھٹنوں سے ٹخنوں تک ٹانگیں لوہے کی زنجیروں میں بندھی ہوئی ہم نے کہا تری ہلاکتوں تو کون ہے اس نے کہا تم میری خبر معلوم کرنے پر قادر ہو ہی گئے تو تم ہی بتاؤ کہ تم کون انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں ہم دریائی جہاز میں سوار ہوئے بس جب ہم سوار ہوئے تو سمندر کو جوش میں پایا بس موجے ایک مہینے تک ہم سے کھیلتی رہی پھر ہمیں تمہارے جزیرے تک پہنچا دیا پھر ہم چھوٹی چھوٹی کشتیوں کے ذریعے سوار ہو کر یہاں پہنچے تو ہمیں بہت موٹے اور گھنے والوں والا جانور ملا جس کے کی کسرت کی وجہ سے اس کا اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہ جاتا تھا ہم نے کہا تیرے لیے تو تو ہلاکتوں نے گرجے کی طرف جاؤ کی وہ تمہاری خبر کا بہت شوق رکھتا ہے اس کو تمہارا انتظار تھا بس ہم تمہاری طرف جلدی سے چلے اور ہم گھبرائے اور اس سے پرامن نہ تھے کہ وہ شیطان نہ ہو گئی اس نے کہا مجھے بےسان کے باغ کے بارے میں خبر دو ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر معلوم کرنا چاہتے ہو اس کھجوروں کے پھل کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم نے اس سے کہا پھل آتا ہے اس نے کہا ان قریب یہ زمانہ آنے والا ہے کہ وہ درخت پھل نہ دیں گے اس نے کہا مجھے بہرح تبریہ کے بارے میں خبر دو ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم خبر جاننا چاہتے ہو اس نے کہا کیا اس میں پانی ہے ہم نے کہا اس میں پانی کسرت کے ساتھ موجود ہے اس نے کہا ہم قریب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا اس نے کہا مجھے زہر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا اس کی کس چیز کے بارے میں تم معلوم کرنا چاہتے ہو اس نے کہا کیا کہ وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہم نے کہا یہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں خبر دو کہ اس نے کیا کیا ہم نے کہا وہ مکہ سے نکلا اور یثرب میں اترا ہ ہجرت ہو چکی تھی اس نے کہا کیا کہ عرب کے لوگوں نے اس سے جنگ عرب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم نے اسے خبر دی کہ وہ اپنے ملک کا حدود کے عرب پر غالب آ گئے ہیں. یعنی آس پاس سارے علاقے کو فتح کر چکے ہیں اور انہوں نے اس کی اطاعت کی ہے اس نے کہا کہ ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا ہاں اس نے کہا ان کے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ وہ اس کے تابے دار ہو جائیں اور میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں مسیح الدجال ہوں ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی یعنی جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو پھر میں نکلوں گا پس میں نکلوں گا اور میں زمین میں چکر لگاؤں گا اور چالیس راتوں میں ہر ہر بستی پر اتروں گا مکہ اور مدینہ طیبہ کے علاوہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے جب میں ان دونوں میں سے کسی میں داخل ہونے لگوں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے مجھے روک دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو ممبر پر مارا اور فرمایا یہ طیبہ ہے یہ طیبہ ہے یہ طےبہ ہے, ہے یعنی مدینہ ہے کیا میں نے تمہیں یہ باتیں پہلے ہی بیان نہ کر دی یعنی یہ ساری باتیں جو اب اس شخص نے چکا ہوں لوگوں نے کیا جی ہاں آپ نے فرمایا مجھے تمیم کی اس خبر سے خوشی ہوئی ہے کہ وہ اس بات کے موافق ہے. جو میں نے تمہیں دجال مدینہ اور مکہ کے بارے میں بیان کی تھی آگاہ رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا لیکن اگزیکٹ جگہ پھر بھی نہیں پتا کہ مشرق میں بھی کون سی جگہ مدینہ سے مشرق جو ہے وہ اس طرف کا علاقہ بنتا ہے ہم لوگ مشرق کی طرف ہیں مدینہ سے ٹھیک تو اب یمن کا اگر سمندر ہو تو یہ جو بحر ہند ہے انڈین اوشن ہے اور ولہ عالم تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو مکہ مدینہ پناہ لے گا وہ بچ جائے گا لیکن آپ نے پچھلی علامتوں میں پڑا تھا نا کہ مدینہ اس دور میں بہت ویران ہو جائے گا لوگ دنیا کی خاطر مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے ویسی جانور ہوں گے مدینہ میں کیونکہ زلزل آئے گا اور منافق سب باہر نکل جائیں گے انہوں نے پڑھا تھا کہ برمودا ٹرائنگل میں دجال موجود ہے اللہ عالم کچھ کہہ نہیں سکتا انیشلی جزیرے سے آئے گا اور پھر اس کے بعد جو اس کو سپورٹ دینے والے وہ اس علاقے کے یہودی ہوں گے لیکن اس وقت کہاں قید ہے یہ مطلب ہے اس کا وہ آئے گا پھر اپنی فوجوں کو لے گا پھر اپنے ادھر ادھر گھومے پھرے گا یہ مانا ہو سکتا ہے اصل بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی وہ خبر سچی ہے ہوگا کب واللہ اللہ اور پھر حالات ویسے کہ ویسے ہوتے بھی جاتے ہیں دیکھیے ہوتا ہے نا کہ اس جگہ سے نکلے گا ضروری نہیں کہ وہ خروج اول ہے یا خروج ثانی ہے یا خروج ثالث ہے سمجھے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹیک آف کرے اس علاقے سے اربوں کی طرف جانے کے لئے جبکہ ہمیں دوسرے دی سے بھی پتا چل رہا ہے کہ پوری دنیا میں گھومے گا وہ ہر بستی میں جہاں داخل ہوگا ٹھیک جتنی بھی ہم ریسرچ کریں یا جو بھی کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دے دی ہے اور اس فتنے نے آنا ہی آنا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی ایمان کی کمزوری اور عمل کی جو کمزوری ہے اس کو, اس کو, دو دو کو اور ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالی سے دعا کرے اول تو ہمیں وہ فتنا دکھائے ہی کیونکہ ہم ایمان کے لحاظ سے اتنے کمزور لوگ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نہیں ہمارا ایمان رہتا تو اتنے بڑے فتنے کے آگے کیسے کھڑے ہوں گے اور اگر سامنا ہو جائے تو پھر ایمان اللہ تعالیٰ اتنا دے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا بڑی اہم ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں بھی پورے نہیں اترتے چھوٹی سی بات جس کو ہم فیس نہیں کر سکتے تو ہم پورا جھوٹ بول دیتے ہیں جان چھڑانے کے لیے ہے یا نہیں ایسا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جھوٹ ذرا سی کسی سے جان چھڑانی ہو پیچھا چھڑانا ہو کوئی بچنا ہو چھپنا ہو فوراً جھوٹ بول دیا تو جب چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم سٹینڈ نہیں لے سکتے کسی کی مخالفت نہیں برداشت کر سکتے اپنے ایمان کو نہیں بچا سکتے درجال کو تو پرے چھوڑے آپ دیکھیے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اسٹیپ بائی اسٹپ عمل کر رہے ہیں نا دین پر ذرا سے گھر والوں کی مخالفت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم ذرا سے معاشرے کی طرف سے کوئی مخالفت آتی تو کیا کرتے جمے رہتے ہیں میری غرض یہ ہے کہ عقیدہ پڑھنے کے بعد اور عقیدے کی ہر چیز پڑھنے کے بعد کم از کم ایک سٹیپ عمل میں ہمارے ضرور بہتری آئے میکسیمم تو جتنی بھی ہو لیکن کم از کم ایک قدم ہم ضرور آگے بڑھ جائیں اور اگر وہ نہیں تو پھر فائدہ نہیں اصل مقصد کیا ہے اس دجال کے بارے میں جاننے کا کیا مقصد ہے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اپنی فکر کریں اس کو سپرمین کی حیثیت دے کے اور ایک افسانوی کہانی کی طرح نہ پڑھیں کہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جو بڑے بڑے کارنامے کرے گا اور لوگ اس کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے اور کیونکہ انسانی طبیعت میں یہ ہوتا ہے نا کہ جو نئی چیز ہوتی ہے جو عقل کے خلاف کوئی چیز جاتی ہے تو اس سے ہم بڑے فیسینیٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں کھو جاتے ہیں یہاں دجال میں کھونے کی ضرورت نہیں ہے دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اصل بات یہ کہ جتنی بڑی آزمائش ہے اتنا ہی زیادہ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے دجال کا ہولیا سب سے ہم نشانی کون سی بتائی گئی کانا ہوگا یس yes. اسی لیے بچپن میں ہمیں جب بھی دجال کی بات کرتے تو پہلے کانا بولتے پھر دجال کہتے کانا دجال تمہیں کہتے تھے کہ خالی دجال کیوں نہیں کہتے کانا دجال کیوں؟ تاکہ وہ بچوں کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ وہ کانا ہوگا اور وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا تو تمہارا رب تو کانا نہیں ہے بس یہی سے پہچان لینا بہت آبیس نشانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو نور علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا تھا لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی اور وہ بات ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ اس سے پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے لگیں گے تو تم یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں یعنی اگر کچھ لوگ اس فتنے میں پڑھنے لگے تو تم فوراً سنبھل جانا اس نشانی کو یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اب مزید سپیسیفائی کر دیا گیا دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح کھلی ہوئی ہوگی عبداللہ اللہ رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالی کانا نہیں ہے لیکن دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اس کی آنکھ پھولے انگور کی طرح ہوگی ایک روایت میں وہ گھنے بالوں والا ہوگا نکسرت سے بال ہوں گے سب شیشے کی طرح آنکھ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس کی آنکھ سب شیشے کی طرح محسوس ہوگی نوجوان اور گھنگریالے بالوں والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نوجوان گھنگریالے بالوں والا پلی ہوئی آنکھ والا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا سخت اور مڑے ہوئے بالوں والا جو دانی آنکھ سے کانا تھا۔ اسے میں نے ابن قتن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا ایک شخص تھا اپ کے دور میں۔ وہ ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ یعنی اپ کو اس کی شکل دکھائی گئی کہ اس شکل کا ہوگا۔ پست قد یعنی وہ آپ کو دکھایا جا رہا آ نہیں چکا کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا تو آپ کہیں کہ اچھا وہ تو آپ کیسے کر رہا تھا پست قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ سمجھاؤ یاد رکھو مسیح دجال قد باہر کو نکلی ٹیڑھی پنڈلیوں والا بہت گنگریالے بالوں والا ایک آنکھ سے کانا ہوگا جو کہ مٹی ہوئی ہوگی اب یہاں پر آپ دیکھیے پھر مٹی ہوئی یعنی باہر ابری ہوئی نہیں نہ تو ابری ہوئی نہ بالکل اندر گسی ہوئی پھر بھی تمہیں اگر اس کو پہچاننے میں شک ہو جائے تو یاد رکھو تمہارا رب کانہ نہیں سفید رنگ اور سانپ کی طرح سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے متعلق کانہ ہوگا سفید چمکتا ہوا رنگ ہوگا اس کا سر سانپ کی طرح محسوس ہوگا جیسے ناگ ہوتے ہیں نا مسئلہ چپٹا ہی ہوگا پھر اس کو مسیح اور دجال کیوں کہتے مسیح کا جو لفظ ہے یہ سیاحت سے ہے سیاحت سیاحت ہوتا ہے گھومنا پھرنا تو دجال چکے ہر بستی میں گھومے پھرے گا اور اب آپ کہیں گے کہ عیسی علیہ السلام کا لقب کیوں مسیح تھا مسیح علیہ السلام نے صرف ایک جگہ بیٹھ کے تبلیغ نہیں کی بلکہ وہ مختلف لوگوں کے پاس جا کے تبلیغ کرتے تھے گھومتے پھرتے تھے کیونکہ یہاں جو میرے پاس صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں ہے رایت رجلا وراءه جعدا قططا اعور العين اليمنى یمنا کا معنی دایاں ہوتا ہے دجال یہودی ہوگا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن سعید نے مجھ سے بات کی جس سے مجھے شرم آئی کہنے لگا کہ دوسرے لوگوں کو تو میں نے معذور جانا مگر اصحاب محمد تمہیں میرے بارے میں کیا ہو گیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا حالانکہ میں اسلام لا چکا ہوں اور اس کی اولاد نہ ہوگی حالانکہ میری تو اولاد بھی ہے یعنی ایک شخص پر شک جو گزرا تھا کہ وہ دجال ہے تو اس نے اپنے دفاع میں کہا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر مکہ کو حرام کر دیا اور میں یقیناً حج کر چکا ہوں یعنی ابن سائد اور وہ مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اس نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور میں اس کے باپ اور ماں کو بھی جانتا ہوں اس سے کہا گیا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم ہی وہ آدمی ہو اس نے کہا اگر یہ بات مجھ پر پیش کی گئی تو میں اسے ناپسند نہ کروں گا دجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مکہ میں ابن سائید کے ساتھ رہا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں جن لوگوں سے ملا ہوں وہ گمان کرتے ہیں کہ میں دجال ہوں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے نہیں سنا کہ دجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی میں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا حالانکہ میری تو اولاد ہے پھر دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا کہیں کفر اور کافر اور تو اصل آتا ہے کا فا را ہوگا رسول اللہ صلیم نے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے ایک روایت میں ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا ہر مومن اور جو بھی دجال کے عمل کو ناپسند کرے گا کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا یار کو نظر نہیں آئے گا لیکن جو اس کے عمل کو ناپسند کرے گا اس کو نظر آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دجال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے وہی وہ پڑھ سکے گا جو اس کے عمل کو ناپسند کرتا ہوگا یا ہر مومن اسے پڑھ سکے گا اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے رب ازل کو مرنے تک ہرگز دیکھ نہ سکے گا اور دجال تو نظر آ رہا ہوگا ایک اور روایت ماتا صحیح مسلم کی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان پڑھ لے گا یعنی صاحب ایمان ہونا ضروری دت جال کے خروج کا وقت اور مقام دجال جال کے خروج سے کچھ سال پہلے کے حالات اب یہ مزید ان کو اسپیسیفائی کیا گیا ہے اور نشانیوں کو قریب کر کے بتایا گیا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج دجال سے پہلے کچھ سال دھوکے والے ہوں گے جن میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا یعنی عام فتنہ فساد کی طرف اشارہ امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا اور اس میں رویبزا بڑھ چڑھ کر بولے گا کسی نے پوچھا کہ رویبزا سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا فاسق آدمی امور عامہ میں دخل اندازی کرنے لگے گا فاسق نافرمان شخص یعنی الفوئی سکو یا تکل مفی عمر یعنی عام لوگوں کے معاملات میں جب غلط کار قسم کے لوگ خیال آرائیاں کرنے لگیں گے پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کون شخص جو خود اس کی کوئی حیثیت نہیں نہ کوئی علم نہ عقل نہ سمجھ ہے خود انتہائی غلط کام کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کے بارے میں عوام کے بارے میں مختلف طرح کے تبصرے کرنا ہوگا آسمان اور زمین کا بارش اور نباتات روک لینا یہ بھی ایک نشانی ہوگی بنت یزید کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تو دجال کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خروج سے پہلے تین سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال آسمان اپنی ایک تہائی بارش روک لے گا پانی کی قلت ہوگی کیا ہوگا تین سال پہلے جو پہلا سال ہوگا اس میں آسمان آدھا پانی روک لے گا اور زمین اپنی ایک تہائی نباتات روک لے گی یعنی ون تھرڈ جو زمین پر اگتی ہے ویجیٹیشن وہ نہیں اگے گی اس سے اگلے سال آسمان اپنی دو تہائی ٹو تھرڈ بارش روک لے گا اور زمین اپنی دو تہائی نباتات روک لے گی ٹھیک ہے اس سے اگلے سال یعنی تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی مکمل نباتات روک لے گی یہاں تک کہ ہر داڑ اور کھر والا جانور ہلاک ہو جائے گا داڑ اور کھر والا کیونکہ وہ کیا کھاتے ہیں بس، تو ان کی حلاکت عام ہو جائے گی ٹھیک ہے دجال کے خروج سے قریبی دنوں میں ایمان اور نفاق کے دو خیمے عبداللہ اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور بہت کثرت سے ان کا تذکرہ کیا یہاں تک کہ فتنہ احلاس کا ذکر کیا تو ایک شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ فتنہ احلاس کیا ہے فرمایا کہ بھاگم بھاگ اور غارت گری افرا تفری غارت گری ٹھیک ہے پھر وسط اور فراخی کا فتنہ آئے گا جس کا ظہور میرے اہل بیت کے ایک شخص کے پاؤں تلے ہوگا اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا بلا شبہ میرے ولی اور دوست تو وہی ہیں جو متقین ہیں صرف نسل سے ہونے کا فائدہ نہیں پھر لوگ ایک آدمی پر سلاح کر لیں گے جیسے کہ سرین ایک پسلی کے اوپر یعنی نہ معقول اور نہ اہل ہوگا جس طرح سرین ایک پسلی پر نہیں ٹک سکتی اسی طرح پھر گھٹا ٹوپ اندھیرے کا فتنہ اٹھے گا اس امت میں کوئی نہیں بچے گا مگر اس سے اس کا ایک تمانچا پڑھ کر رہے گا جب لوگ کہیں گے فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور بڑھے گا اس میں آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا یہاں تک کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے یعنی دو حصوں میں ایک ایمان کا خیمہ جس میں نفاق نہیں ہوگا دوسرا نفاق کا خیمہ جس میں ایمان نہیں ہوگا اگر تم اس وقت ہوئے تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرنا لوگوں میں بوز اور عداوت کے وقت دجال کا ظہور ہوگا آپس میں نفرتیں بہت بڑھ جائیں گی عداوتیں بہت ہوں گی حذیفہ کہتے ہیں کہ دجال تب خروج کرے گا جب لوگوں میں بغض ہوگا اور دین کو ہلکا خیال کریں گے جب عداوت والوں کے درمیان مزید خرابی پیدا ہو جائے گی تو وہ ہر گھاٹ پر وارد ہوگا اور اس کے لیے زمین یوں لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈے کی کھال کو لپیٹا جاتا ہے یعنی زمین اس کے لیے ایک بالکل چھوٹی سی چیز بن جائے گی جس میں وہ ہر طرف گھومتا پھرے گا قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج قسطنطنیہ کیا ہے استمبول معاذن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینے کی بے آبادی کا سبب ہوگی اور مدینے کی بے آبادی کے نتیجے میں بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگا اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال آئے گا پھر آپ نے اپنی حدیث بیان کرنے والے یعنی معاذ کی ران یا کندھے پہ مارا اور فرمایا کہ بے شک ایسا ہونا اسی طرح سچ اور حق ہے جیسا کہ تمہارا یہاں ہونا یا یہاں بیٹھا ہونا بر ہے یعنی جیسے تم بیٹھے ہو اتنی ہی سچی یہ بات ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اب قسطنطنیہ تو فتح ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے پھر اللہ عالم دوبارہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معلوم نہیں کتنا وقت ہے دنیا کے خاتمے کو اور قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں اور بھی احادیث ہے اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے نہیں آئے گا بعد میں آئے گا دجال کو کوئی غصہ دلائے گا تو وہ نکلے گا صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال غصے میں آئے گا اور اس غصے کے بعد خروج کرے گا شام اور عراق کے درمیان سے خروج فرمایا بے شک اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا اب آپ دیکھیں کہ تیسری روایت آ گئی ہے ایک سمندر کی آئی ہے پھر خوراسان کی آئی ہے پھر شام اور اس میں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک جگہ سے ٹیک آف کرے گا پھر دوسری جگہ سے ٹیک آف پھر تیسری کیونکہ اس نے تو ساری جگہ پر گھومنا ہے پھر خوراسان سے خروج دوسری حدیث میں آتا ہے پہلی صحیح مسلم کی ہے دوسری سننت ترمزی ہے فرمایا دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا جسے خوراسان کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چپٹے ہوں گے نچوڑے چوڑے, چوڑے منہ والے ہوں گے اور ناک نقشہ ذرا دبا ہوا ہوگا دجال کے 40 دن صاحب کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا آپ نے فرمایا چالیس دن اور ایک دن سال کے برابر ایک دن مہینہ کے برابر ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو سال کے برابر ہوگا لمبا ہو جائے گا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا یعنی وقت کا اندازہ کر کر کے پڑھتے جانا دجال کے پیروکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا پھر تین مرتبہ مدینہ کامپے گا ٹھیک مدینہ کے باہر جب آ کر رکے گا تو زلزلے آئیں گے اس کے نتیجے میں ہر کافر منافق نکل کر اس سے جا ملے گا اس کی طرف چلا جائے گا اور مدینہ میں صرف صاحب ایمان لوگ رہ جائیں گے دجال کی طرف جانے والی زیادہ تر عورتیں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینہ بہترین سرزمین ثابت ہوگی اس کی طرف آنے والے ہر راستے پر فرشتہ ہوگا اس لیے دجال اس میں داخل نہ ہو سکے گا جب یہ معاملہ ہوگا تو مدینہ تین دفعہ اپنے باشندوں کو جھٹکا دے گا ہر منافق مرد اور عورت دجال کی طرف نکل جائے گا زیادہ تر جانے والی عورتیں ہوں گی یہ یوم التخلیص ہوگا یعنی خلاصی کا دن اس دن مدینہ اپنے اندر پائی جانے والی خباصت اس طرح نکال دے گا جیسے دھونکنی لوہے کی کو چائل کو صاف کر دیتی اور صرف واقعی خالص مومن مخلص لوگ مدینہ میں رہ جائیں گے قرآن پڑھنے والے بے عمل لوگوں کا دجال سے جا ملنا یعنی جو قرآن پڑھیں گے مگر عمل نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو پرانے مجید تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے جب ان کی ایک لہر اٹھے گی تو اسے روک دیا جائے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے لشکروں میں دجال ظاہر ہوگا تو یہ منافقت کی علامت ہے نا کہ انسان کا علم کچھ کہے اور عمل کچھ اور کرے شریر لوگوں کا اس کے ساتھ شامل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں جو لوگ برے ہوں گے وہ نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے پھر وہ شام روانہ ہو جائے گا اور فلسطین کے ایک شہر میں باب لود کے قریب پہنچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وہان کے ستر ہزار یہودی دجال کے پیروکار ہو جائیں گے جن پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی ایک اور جگہ پر فرمایا سلسلہ سیاح کی حدیث ہے دجال کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے جن میں سے ہر ایک نے گول چادر اور زیورات سے مزین تلوار پہن رکھی ہوگی وہ اس جگہ پر اپنا خیمہ لگائے گا جہاں اب بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے نی مدینہ کے باہر مکہ مدینہ کے سوا پوری دنیا میں فتنہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہ ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد ایک گمراہ کن عذاب آئے گا یعنی دجال کا سب سے بڑا فتنہ کیا اور مشکل کیا ہے وہ کیا کرے گا گمراہ کرے گا لوگوں کو اس کے سر کے سر پچھلے حصے میں شکنے بنی ہوگی کبھی آپ نے دیکھو گے کچھ لوگوں کے جیسے سر کے بال اگر اتار دیے گئے نا تو پچھلے حصے کا گوشت جب کٹھا ہو جاتا ہے نا تو وہ ایسے لائنے لائن جیسے ماتھے پہ نہیں شکنے ہوتی اسی طرح پچھلے حصے پہ بھی شکنے ہوتی ہیں جال کے پچھلے حصے پہ شکنے ہوگی اور وہ دعوا کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں پھر سب سے بڑا جھوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانا ہوگا وہ سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹا ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیاتی بھیجیں گے جو لوگوں سے کلام کریں گے پھر پانی اور آگ کا فتنہ اس کے ساتھ ہوگا جو دو نہرے ہوں گی نا فرمایا اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی لیکن اس کی جنت آگ اور اس کی آگ جنت ہے روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کچھ بھی میں نے پوچھا کسی نے نہیں پوچھا یعنی سب زیادہ میں سوال کرتا تھا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا میں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی آپ نے فرمایا وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے وہ کچھ بھی دے دے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بہت سے سوالوں کو انکرج نہیں کرتے تھے پسند نہیں کرتے تھے اب دیکھیے کہ حضرت آشر رو رہی ہیں حضرت میں سلمہ فکر کر رہی ہیں وہ تو ان کی اپنی جگہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اس موقع پر آپ نے ان کو کیا کہا اور یہاں ان کے سوالوں پر آپ نے کیا کہا اور پھر اس کی روشنی میں ہمارے لیے کیا طرز عمل ہے جیسے مدینہ کے باہر جب آ کے بیٹھے گا خیمہ لگائے گا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے اور شاطین بھی ہوں گے تو اس کے پاس کون جائے گا منافق جائیں گے ٹھیک ہے نا مومن کیا کریں گے چھپنے لگیں گے بات یہ کہ کسی بھی فتنے میں پڑنے سے بچنا چاہیے انسان کو احتیاط برتنی چاہیے کوئی بھی اس کو دیکھنے کا یا اس سے ملاقات کا شوق نہ رکھے بلکہ اس سے بچنے کی فکر کرے سخت مشکل دن ہوں گے وہ جب دجال آئے گا حضرت عاشر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے موقع پر پیش آنے والی تکالیف کا ذکر کیا تو میں نے پوچھا کہ اس دن اہل عرب کہاں ہوگے فرمایا اس زمانے میں اہل عرب بہت تھوڑے ہوں گے میں نے پوچھا کہ اس زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اپنے اس سے بچنے کے لیے چھپیں گے اگر تو پھر کھانا پینا اور یہ چیزیں تو کم ہو جائیں گی اور فرشتوں کا کیا ہوتا ہے تسبیح تکبیر اور تحمید و تحلیل میں نے پوچھا ان دنوں کون سا مال بہتر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طاقتور غلام جو اپنے مالک کو پانی پلا سکے رہا کھانا تو وہ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے تین سال پہلے تو ویسے ہی بارش کم ہو جائے گی آخری سال بالکل ہی نہیں ہوگی جانور بھی مرنے لگیں گے اس کے پاس بہت کچھ ہوگا لیکن کون اس کی طرف بھاگے گا جو کافر اور منافق ہوں گے جو سچے وومن ہوں گے وہ اس سے چھپنے کی فکر کریں گے اور وہاں تو کھانا پانی کا بھی کال پڑ جائے گا اپنے ماننے والوں کو خوب نوازنا یعنی دجال ان کو خوب نوازے گا اور نہ ماننے والوں سے چھین لینا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارض کیا زمین میں اس کے فساد پھیلانے کی رفتار کیا ہوگی یعنی کتنی تیزی سے فساد پھیلائے گا وہ آپ نے فرمایا بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا آتی ہے کبھی آپ نے دیکھا ایک تو دیکھ بارش برستی اور ایک ہوتی ہے جب ہوا آتی ہے تو کھڑکیاں وڑکیوں سے سب اندر داخل ہو جاتی ہے اندر بھی گلا ہو جاتا ہے وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی طرف بلائے گا وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اس کی بات مان لیں گے پھر وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ ان پر پانی برسائے گا زمین کو حکم دے گا وہ اناج اگائے گی ان کے جانور شام کو چر کر آئیں گے ان کی کوہانیں خوب اونچی ہوں گی موٹے ہو جائیں گے اور ان کے تھن خوب دھوت سے بھرے ہوں گے ان کی کوکھے پھولی ہوں گی پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا ان کو اپنی طرف بلائے گا وہ اس کی بات کا انکار کر دیں گے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال اس کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑیں گے جیسے شہد کے چھتے کی مکھیاں کبھی بن بنا وہ بھاگتے دیکھیں پھر وہ ایک شخص کو بلائے گا جو بھرپور جبان ہوگا اور تلوار سے اس کو مارے گا اس کو دو ٹکڑوں میں کاٹ دے گا نہیں دجال اس شخص کو مار دے گا جس طرح نشانے کو تیر لگایا جاتا ہے پھر اس اس کا نام لے کر اس کو بلائے گا اور وہ شخص چمکتے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آ جائے گا اب ایسی چیزیں دیکھ کر لوگ کیا سمجھیں گے یہی خدا ہے مردوں کو زندہ کرنے کا فتنہ اور یہ فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا فرمایا اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک آرابی سے کہے گا اگر میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں جن کے دودھ کے تھن بڑے ہوں گے ان کی کوہانیں لمبی ہوں گی جگالی کرتے ہوں گے کیا تم پھر یقین کر لو گے کہ میں تمہارا رب ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیہاتی کہے گا کہ میں یقین کر لوں گا اگر تم یہ سب کچھ کر لو آپ نے فرمایا کے اونٹوں کی شکل اختیار کر لیں گے وہ اس کی پیروی کر لے گا یعنی اس کو رب مان لے گا کون اونٹوں والا عربی پھر کسی اور آدمی سے کہو اگر میں تمہارے لیے تمہارے باپ تمہارے بھائی اور تمہاری ماں کو زندہ کر دوں جو قبر میں مرے ہوئے پڑے تو تم مان لو کہ میں تمہارا رب ہوں وہ کہے گا ہاں شیطان ان کی صورتوں کو اختیار کر لیں گے اور وہ شخص اس کی یعنی پیروی کر لے گا یعنی شیطان اس کے ان رشتداروں داروں کی شکل میں اس کے سامنے آ جائیں گے یعنی ایک طرح سے دھوکا بہت عام ہوگا نا اور دجال جو وہ جو کچھ کرے گا وہ حقیقی معنی میں نہیں ہوگا لیکن انسان دھوکا کھا جائے گا دیکھیے ہم سب کا جو ایمان کا امتحان ہوتا ہے نا اس میں ہم بھی مختلف چیزوں سے بازوقات دھوکا کھا جاتے ہیں جو بھی کوئی بات بتایا اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہوگی یہ ایسے ہوگی حالانکہ ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے جو کوئی کچھ کہے وہ سن کے سنی سنائی پہ چل پڑے یہ خود بھی تحقیق کریں اور معیار کیا ہے قرآن و سنت جو اس میں لے لو جو نہیں ہے چھوڑ دو مشکل کیا ہے کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ماننے کے لیے ہمیں مکلف قرار دیا گیا نہیں سیدھا سا واضح دیا دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان کے جتنے بھی قسمیں ہیں نا ان سب کا ایک طرح سے امتحان ہو جائے گا مردوں کو زندہ کر کے وہ کہے گا کہ میں رب اور پھر اسی طرح بادلوں کو جو فرشتوں کا کام ہے ان کو ادھر ادھر موڑ لے گا اپنی مرضی کے مطابق ہاں پھر کا دعوی کرے گا یس yes پہلے مجھے اس طرح کی فیلنگ ہوتی تھی کہ جیسے چلیں جو مومن ہوں گے وہ اس کے ساتھ نہیں ملیں گے اور ان کے بچاؤ ہو جائے گا لیکن آج میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جنہوں نے اس کے ساتھ ملنا ہے انہوں نے تو ملنا ہی ملنا ہے وہ تو مل جائیں گے جب وہ دیکھیں گے لیکن جو اہل ایمان ہے اصل تو وہ فتنہ ان کے لیے ہے کہ وہ کیسے اپنا ایمان بچائیں گے دیکھیے نہ کھانے کو ہو نہ پینے کو ہو اور نہ زندگی کی اور سہولت ہو اور ایک طرف ایک شخص آپ کو اتنی آفرز کر رہا تو بچنا آسان ہے ساز جتنی نشانیاں بتائی گئی ہیں نا تو سوریہ القاف میں سب کا علاج ہے جیسے آپ بتاتی جا رہی ہیں تو اس میں بچے کو مار دینا اور مختلف ظاہر کچھ اور باتین کچھ اور اسی لیے سوریہ القاف کو کہا کہ وہ دجال کے فتنے کا توڑ ہے کہ اس کو پڑھیں تو انسان کو نور ملتا رہے گا اور وہ ہدایت ملتی رہے گی اور وہ پھسلے گا نہیں پھر تو اس میں بھی ڈرنے سے زیادہ یہ ہے کہ ہم الرٹ کتنے ہیں اور اپنی نسلوں کو کتنا تیار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ اہتمام کے ساتھ بتایا حالانکہ اس وقت یہ فتنہ نہیں آنا تھا تو ہمیں بھی اس کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور چھوٹے چھوٹے دھوکوں میں خود کو پھنسنے سے بچانا ہے تاکہ بڑے کی تیاری ہو سکے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ جیسے ہم زیادہ سے زیادہ کمفرٹس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے دیکھیں کہ لاسٹ ایئر جب سیرا کی کلاس ہو رہی تھی تو یہاں پنکھے نہیں تھے اس طرح تو پھر بھی تو اسی ہال میں ہم بیٹھتے تو اب میں سوچتی ہوں کہ جب اتنے زیادہ پنکھے پھر کیوں گرمی لگ رہی ہے تو جتنے جتنے ہمیں کمفرٹس ملتے جا رہی ہیں ہم اتنے اتنے لتھارجک ہوتے جا رہے ہیں ہمارے اندر کوئی اسٹیمینا نہیں باقی رہ یہ سوچ رہی تھی کہ آج بھی اگر ہم ایمان کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں یا جاننے کے باوجود کہ اس چیز میں ادر زیادہ ہے اس چیزوں کی وجہ سے چھوڑتے ہیں نا کہ پھر اس میں اتنا کمفرٹ نہیں ہوگا پھر اس میں ہم نہیں ہوتے زیادہ تر لوگ تو ادھر جا رہے ہیں پھر ہم ان کا جانا اور پھر ان کے جانے کے باوجود اپنا ایمان کے اوپر جمے رہنے کو کتنا مشکل یعنی ایک اگر شادی کے فنکشن میں ہی اگر ہم چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں اور وہاں پہ ایک سے ایک بڑھ کے وہ کچھ اور نظر آتا ہے ہمیں تو وہی وہ ہم سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس دن جو ہم بات کرے تھے نا کہ ایک کیسے ایک بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر اور ایمان اپنا بیچ دے گا تو میں سوچتی وہ ٹائم تو بعد میں آئے گا ایون آج جیسے جو مکمل پردادار بھی ہوتے ہیں لوگ اس ٹائم پہ وہ اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں اور فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں میں سیملیٹ ہو جائے ہم اسی طرح نظر آئیں جیسے باقی ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کوئی فنڈامینٹلسٹ ہیں یا کوئی اور ہے آپ دیکھیے کہ عام طور پر دین کو وقت چھوڑتے جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں یا تنگی میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں ہم سے ہوتا نماز کب چھٹتی ہے؟ یہ نماز کب صحیح طرح نہیں پڑھ پاتے جب سخت گرمی لگی ہو سخت بھوک لگی ہو بجلی چلی جائے مچھر کاٹیں رات نیند نہ آئی ہو پھر فجر کیسے پڑی جاتی ہے ایسے موقعوں پر اپنا حساب لیا کیجئے وہ موقع ہوتے ہیں اپنے آپ کو جانچنے کے کہ جب تین سال بارش اور نباتات نہ ہو کھانے کو نہ ہو اور دوسری طرف اتنی بڑی بڑی آفر ہو تو اس وقت ہم کس طرح اپنے آپ کو حق پر ایمان پر پھر جمائی رکھیں گے کہ نہیں اسی پر ہی رہنا ہے کیونکہ اس میں نجات ہے اور باقی یہ سب دھوکا ہے امتحان تو اب بھی ہو رہا ہے ہر روز ہوتا ہے لیکن کچھ امتحان دوسروں کے مقابلے میں بڑے ہیں اور سخت ہے ہر روز اپنے احتساب کی ضرورت ہے آج کے لیے اتنی کافی ہے سبحانک اللہم و اللہ الہ الا و بحمد کا نشد و اللہ اللہ اللہ انت نست رکا و نتوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ و